قانون کا ارے پڑھنے لگا جب زور جہالت کے قانون کا ربے خواب کی کسم تو روحے زمین کر تو روحے زمین پر چشتی کو وارسول بن کر آنا اپنی خاموشی کو توڑو اور میرے شیر پر توجہ ہم عقیدے ع رنگو نور کے سانچے میں ڈھال کر ہم رکھتے ہیں عقیتا اہل سنت سنبال کر ارے اٹھے گی جس کی میلیاں اصحاب کی شان پر ارے اٹھے گی جس کی میلیاں محاویہ پاک کی شان پر ارے جس کی میلیاں اہل پید کی شان پر ارے اٹھے گی جس کی میلیاں اولاد کی شان پر ارے رکھ دیں گے ارے رکھ دیں گے اس کی آنکھیں ہمارے چشتی نکال ارے قطرے کی بات اور ہے سمندر کی بات, بات کی اور ارے کترے کی بات اور ہے سمندر کی بات اور ارے اندر کی بات اور ہے ظاہر کی بات اور ارے بات اور ہے مرد کلندر کی بات نرے تقبیر نارے رسالت دو میں ہاتھ اٹھا کے نارے کا جواب دے نے تقبیر نارے رسالت نے حیدری نے حیدری جو شخص محفل حیدر میں آ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرا لگا نہیں سکتا رب محمد کی کسم اگر علی کے پچھے اجازت نہ دے تو کسی کا باق جنت میں جا نہیں دے. جس کا یہ ایمان وہ ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے نارے حیدری نارے حیدری نے شیر اسلام مناظر اسلام پاسمان مسلح رضا حضرت علامہ مولانا محمد نور محمد چشتی صاحب الحمد اللہ الحمد للہ وخاتم لمبیا محمد والی والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب لي عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تطيرا صدق الله مولانا العظيمين الله غضا قلا لبی یا منو تسلی ماں زوکس لا دس نامو لیا رسو ل والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلكا وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله چشمے گریا مجرائے دینی بوتی رہی چشمے گریا مجرائے نبی بوتی رہی گلا کٹ گیا اور نماز حق ادا ہوتی رہی چشم گریا مجرائے دین نبی بوتی رہی کلا کٹ گیا اور نماز حق ادا ہوتی رہی شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا بس میں حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا سر شہیدان نے محبت کے ہوئے نیزوں پر بلند سر شہیدان محبت کے ہوئے نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی عظمتوں شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بادار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بادار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بادار سونا کر گئے اور کون سی بستی بسائی تاجران اہل بہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن جو کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بہ سونا جل بندہ چیز محبوب خدا و اشرفی اللہ تعالی دی تعلی سات محنت نو کوشش نو کاش نو اپنی بارگاہ صرف نصیب میں مناسبت بھی ہے اور, پھر اور شریف کا تعلق بھی سادہ اس مناسبت آزمو تو شانے والے بحل کے حوالے فکر مات جناب اپنا کوشش گزار کر مگر اقتدا دن جنابر نے ایک بات ارض کرنا چاہنا یہ ہے اور شریف کی محفل اور ماننا ہوتا ہے شادی اللہ تعالیٰ ولی جس تاریخ دی دنیا تو چلا جاتا ہے وسال ہو جاتا ہے اسی تاریخ نو سال بعد آسان انہوں دی ذکر خیر واسطے ان دی یاد میں تازہ کرنے واسطے انہوں کی تعلیمات جو نو انہوں اجاگر کرتے اس طرح کے اجتماعات دا بہت بڑا, بڑا سانحا کر بہت سانحہ بہت بہت اس حد تک اگر عالم دنیا تو چلا جاوے عالم کا درجہ ولی نہ چھوٹا ہے اگر با عالم دنیا با عمل عالم دنیا تو چلا جاوے اس حد تک جی جانور دے جانور اور دنیا تو چلے جانے خوشی ہوئی بات نہیں چلے جانتا ہے مگر خوشی اور اس واسطے منا کی واسطے غم کا موقع ہے مگر او اس خانی جہان دارو آ بارا باہر ہوئی جس وقت اللہ تعالیٰ ولی دنیا تو دا اس واسطے خوشی دا دا دے دا کا لفہ ہوتا ہے چھوٹے جی کرنا چاہوجوا کا جس وقت اللہ تعالیٰ رب کون ہے تیسرا سوال کیا ماں کن ما ہاضر رجول ما کن تاول کی تکول آخلا ہوں تیرا رب کہو نے دس تیرا دین کی ہے پر جو مدینہ دے تائیدار دیواری آئی تے پھر اس طرح سوال دی تیرا تیرا نبی کہو نے نا ما کنتا تقولو فے حق کے ہاتھ اللہ جو اے جلی شخصیت تیرے سامنے کھڑی گئے جنہ دا چمکتا دمکتا چہر ہے داستہ سی ما کنتا تقولو کی آندہ ہوندہ سے تو ممبر تے بیٹھتا سے خطاب کردہ سے پوری پوری رات جلسے کردہ سے دس قدوں کی آندہ ہوند ہاں جدو جمعے کے خطبے دہ تکریر کرتا سر کنتا ہے رب نے یہ نہیں پوچھنا دس کی آنا ہے نہ ماں کنتا ہا رجل کی آ جوں تکریر کرتا سر دنیا والوں کے سامنے جدو تیرے سامنے محمد کا ذکر کی۔ آندا سے سے کے کے دور دور لما کر لو تیرے پھر سمجھان میں کوشش کرنا توجہ ہے نظر آ جاؤ بولو نا سبحال ادھر ویکو گل نکل جاتی ہے مگر میں پھر بھی گل کا کر کوشش کرنا توجہ ادھر پہلا سوال ہے مگر سوال کا جدو سوالا جباب سوالات کے جواب آدمی کامیاب ہوا جباب جدو کامیاب ہو گیا پھر آخیا جاتا ہے نم میں جی دی جناب مختصر دو لفظ بولوں گا ان شاء اللہ نبی علی سلادوں کا جس وقت پاک بندے کی گلجنگ چاہیے میں گل کر لگیا توجہ جی ماں کنتا جل عورت ہے مرد ہے, ہے, ہے آپس کے خیال پیدا ہوا ملاقات گل بات ہے گفتگو ہے ہوں یہ کرتے سکتا نہیں عورت در خیال پیدا ہویا ہزار طرح کے مرد در جذبات, اٹھ دینے. عورت جذبات اٹھ دینے. مگر دبا کے رکھنا چھپا کے رکھنا لکا کے رکھنا ہے اگر عورت کر دیئے، مرد غیر عورت کرنا یا عورت غیر بندے گل کر دیئے ہزارہ طرح درشانیاں نے کسی پتا لگ گیا فیر ما، فیر بچ جان گے لڑائیاں پی جان گیا فطرے پی جان گے فساد پہ جان گے جو ہے سارا کچھ اندر لکا کے رکھے دئیے چھپا کے رکھ دیئے پر جوں نکاح پہلی رات آتی ہے سارے ڈر ختم کرے خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں باں بھی ہے ماں بھی ہے تلن کا باپ بھی ہے ماں بھی ہے تلے کا بھی ہے ماں بھی ہے مگر دونوں کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی الجھن نہیں پس تنہائی اکٹھے ہو رہے گا پتہ نہیں, اید کیا کیا ہے جرا مومن نہیں کیا بنے گا, گا, بار گا ماننا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوں درویخ جدو سوالات در کے من کن ماں تا فی تاول آدر نہ من رب کا ماں تی روکا ماں کن تاول ہکے ہاتھ رو دس سوالاں دے جواباں دے اندر کامیاب ہو جاندا ہے فرمایا جانتا ہے نم کا نعمت العروس انج سوچا جیں میں پہلی رات دی دلہن تھوندی ہے کی مطلب وہ دلہن دی ملاقات دلہ دے نال ہوندی ہے خوف خطرے ختم ہو جاندے نے دنیا دے اندر خوف تے خطریاں وچ رہائے اج جیدو سوالاں دے جواباں وچ کامیاب ہو گیا سارے خوف تے خطرے ختم ہو گئے نے مدینے دا کار میں مدینے دے تاجدار دا دیدار کردا جاتے خوش نہ مناڈا جاتے ساری پریشانیاں تو جو ہے ذرا جاؤ کم بولو نا سبحان اللہ یار دوستو توجہ رکھنا بات میں گل سمجھانا چاہندا سیجن یعنی اس حدیث کا مطلب کیا بنے گا معنی کیا بنے گا حقیقتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کس گل کی طرف کیتا ہے خوف دے ڈر دے ختم ہو جان دی طرف اشارہ کیتا ہے کہ جڑا بندہ مومن ہے اوندا ڈر تے خوف ختم ہو جاندا دنیا دے اندر دن بندہ مومن دا دل پرشانی تے الجھن اور ذہنی قلق دے اندر رہنا پتہ نہیں کیا بنے گا پتہ نہیں کیا بنے گا پتہ کیا بنے گا کیونکہ حضور نے فرمایا انم الا اعمال بالخواتیم اعمالا دا دار و مدار تے خاتمے تے پتا نہیں خاتمہ ایمان سے ہوتا ہے یا نہیں ہوں پتا نہیں خاتمے عورت ہے ہزار طرح کے جذبات اٹھتے مگر ملاقات نہیں کر سکتا گل نہیں کر سکتا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا یہ دروے تنا نہیں کر سکتا پر جو ہی یہ دروے نکاح ہوا ہے ہوں ملاقات ہے پر پریشانی نہیں ہے یہ درویخ ربر جی دنیا تو چلے جائے جہاں سانو اپنا درد ہوں اصا بلا خوشی اپنے درد نو قربان کر دیا واسطے کم کا ہے تکلیف ہے کہ دنیا تو چلے گا پر انہوں دے خوشی دے لمحات نے انہیں خوشی دے لمحات نے تاکہ کر کے اصا کیا کرنے منائیے سر اجڑا سمجھ لیا قسم خدا کی کر کے آنا دنیا کے جی حسین اوی حسین تو بعد مس سکھایا ہی نہیں ہے اصا گم واسطے منائیے اور روئیے کہا حسین تو ایسا کردار وہ دنیا نا پہ ہے کہ حسین ہائے حسین کے قابل نہیں حسین واہ حسین دے کہ کونی جی اصل اس کہ کوئی اللہ تعالی دا ہے دی خوشی شریک ہونا. میرے اللہ تعالیٰ دے دی خوشی کیا ہونا اللہ تعالیٰ دے دی خوشی کے اندر شریق ہونا مبارکباد دینا ادھر رب ولی پوری زندگی جس کام کی مخالفت کرتا رہا ہوگا ولی پوری زندگی جس کی مخالفت کر ج جس سے کٹ کے مخالفت کر کے امت نظر دور کرتا رہے جس وقت دنیا کو تر جائے جائے دربار سے قسم خدا اللہ تعالی کے دربار سے خو لا کے امت نو کی سبق دیا جا رہا ہے رب دری امت نو دنیا سبق لینا ہے نہ کسم خدا کی کر کے آنا رب دری چاہے دنیا کے ہوئے چاہے دنیا کو تر جائے اور زندگی کا ہے اور ایس خدا دی کر کے آنا اور دے دسے ہوئے ترین پیچھے چلن دینا رب العالمی دوا جہانا بھی ہمیشہ, دی ہمیشہ دی ہم ہے. قسم خدا دی کر کے آنا آلو سنت و جماعت کا ہے ہے دربار ہوب دلی راگ ہے رب دلی جا کا نہیں رب ولی کے دربار سے وہ کام ہوفر کام ہو سویا یہ دروے قسم خدا دی کر کے آنا جہاں رب دلی پوری زندگی بےتی خلاف ہوئے جدو دے دربار سے بغیرتی ہوگی دکھ لگے گا سونے ربلی دربار سے آ کے رب دلی دی یاد بنانی ہوبی کرنا ہولی کا پوری زندگی وہ پسند کرتا رہا ہے جی جی طریقے سے پوری زندگی وہ کار بند ہے اگر اسی طریقے ذکر بنا گا خدا نہیں کر کے آنا رب کا بلی راضی ہوئے گا رب کا بلی خوش ہوئے گا رب قبر چاہ کیا دعاوا دے گا وہ دربار مخالفت والا ہواب دی مخالفت والا ہوے دین دی مخالفت والا ہوے بے غیرتی والا ہوے پہ الا ہوافر والا ہوا ہو نہ ہوسم خدا دی کر کے رب دا ولی کدے راضی نہیں ہو سکتا اللہ دا ولی کدی خوش نہیں ہو سکتا رب دا ولی وہ لکھ دو لکھ دیگا رب دلی راضی نہیں ہوتا رب کا بلی لنگر نہیں ہوتا رب دلی روٹیاں چلیا روٹیاں دال راضی نہیں ہوتا رب کا بلی نبی شرح تے راضی ہوں رب دلی نبی کے دین سے راضی ہوں رب کا بلی اسلام تاری ہوں رب دلی قرآن کی تباہ اور تابیاداری سے راضی ہوں اور سونے یاد رکھ ل اور دا کام میلا منا میل کرنا کافر کرن کرن دربار سے ہاں اگر وہ بےخرتی خلاف بولتا رہے اور دے دربار سے بےخیرتی خلاف بولیا جائے اور جس طریقے یہ درمیش سرار شاہ صاحب قبل رحمت اللہ تعالی جس وقت پوری زندگی انہوں نے اونا دے کتابات دربار ہوئے, ہوئے گی محلے کا مرکز بن کے آدی ہو رابطہ بلی کدے خوش نہیں ہوئے گلکہ وہ ارس والا معاملہ نہیں وہ دکھ دے رہے ہوے او او گا جس وقت درویش انہوں کے دربار سے بیٹھ کے پی خلاف بولیا جائے گا اللہ دا ولی دا جس وقت ہوگی، رابطہ ولی دا و جس وقت ناراض کرنے والے نہیں ہاں بلکہ دی تعلیمات اور اسلام پیش کر کے راضی کرنے والے رسالت نعرہ موسیا، فزانے اولیا، فزانے اولیا. دو میں مختصر مختصر نتیجہ پیش کر کے چلا وا اللہ تعالیٰ بلییا دربار سے جرا عرس ہوں ارس کنج ہونا چاہیے ارس دی یاد بنا دی تعلیمات جنہ گلا ولی بلی بنیا لوگاں دے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ولی بڑے بڑے بڑے ہو ہوئے پوری دنیا سنو آخری کہ تصا قبر پرست لوگ ہو تو تسا قبر پرست لوگ ہوبر پرست لوگ نہیں اگر اصل قبر پرست ہوسا ہر قبر تھی بادشاہ کی خبر اتنے جانے سونی جی ماربر لگی ہے مگر اصا, اصا, بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے اصا اوت جانا گوارا نہیں کرتے ادھر جس طرح کے کسی چراغ نانا دراغ نو تانا دتا او چرا ہے پروانے نو تانا دتا وہ پروانیا تراغ پرست نے تے چراغ پرست چوجنا ہے انہیں آخیا نہ اگر میں چراغ پرست ہوں ہر ویل چراغ دے آس پاس گھومتا رہتا یہی چراغ جدو دینے پھیا ہوئے. میں نیڑے جانا گوارا نہیں کرتا ہاں اس وقت جانا وا یہ تباف اس وقت کرنا وا جدوچ نور دیا لائٹا نہیں کر رہی ہوں وہ سونے اگر کبر پرست ہوں ہر قبر تانے ہر قبر تھی جانے پر اس قبر تانے آ جس قبر ایمان دور رہی سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہ آ رہی لیادہ خبردار اگر رب دلیا نو خوش کرنا چاہتے ہو پھر انہوں کے دے دربار سے جنہوں ولی پوری مخالفت کرتا رہا ہے وہ جا بندہ دربار سے خدا کی کرکیا نہ منافق ہے رب کے بلیا در دا کر رہا ہے وہ جڑا رب دلیا پیار کرنے والا ہوئے گا رب دلیا کا جگہ کرے گا جس طرح رب دلی خوش ہوتا ہے اگلا <متحدث> والی راضی <راجح> ہو جاتا ہے نار تقیق نارے رسالت نار تحقیق ملا دے اور وقت میرے کو پڑھنا اور کردار والے بیت بھی سمجھ آئے گا توجہ ہونی چاہیے ذرا زوخ نا سبحان اللہ کیونکہ وقت میرے کو تھوڑا ہی ارادہ بنایا دو گھنٹہ خطاب کر دو گھنٹے کا وقت نہیں ہوں ایک گھنٹے میں دو گھنٹے کا خطاب پورا کرنا ذرا پیار نا سبحان اللہ اللہ رب نے پہلے آل اس گالوں سمجھ لو پوری توجہ دھیان ایک تو بار سادے سمجھا لوگ اور اس میں روایات پڑھا توجہ ہے ذرا پیار بولو سبحال اے جہاں جی ٹوٹا میں قرآن مجید کی آیت پڑا نا اس آیت نو آخ تطہیر آیت تطہیر یعنی اس آیت شریف اہ نے پیتی پاکی ہے اللہ تعالیٰ فرماند میں رب نے ارادہ کر لیا احبی اہل بیت اے گھر والے پاک کر دینا پاک کرنا جی میں پاک کرنا بات سمجھنا قرآن مجید ہونے اٹھا کے میرے سامنے لیا یہ جی آیت شریف یہ آیت مکمل نہیں یہ آخری ٹوٹا ہے یہ یہ آخری حصہ ہے تو آیت مکمل نہیں ہے اور تو کو پتہ مضمون کدوں پورا سمجھ ائے گا جس وقت آیت پوری کراؤ گے ہوں میں پوری آیت تھی پڑھ لو تو جو ہے ذرا ذو بولو سبحان اللہ اللہ, اللہ, اللہ رب العالمین جل ما ادھو الکریم نے فرمایا وقر فی بیوتکنا ولا تبرج نتبرج لله نیت اللولا واخبنس قلات واعین الزکا اطعن الله ورسولہ انما يريد الله ليذيب الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا <تصفيق> آیدہ آگے پھر انما دوسرا مختصر لمبا کام نہیں گا آید صحیح میں مختصر ہی پوری آئے پہسا مایوالیا ہزار ہے حضور دیاں گھر ہے پکڑیا جائے جی زمانا جیت دیا, بی دیا اور اپنا اپنا اپنا غیر اللہ اللہ رسول کرنی گل فرما انما یہ حکم کیوں کی رب کا ارادہ سب ناللہ حیات آماز دونوں پہلا حیات آبران حی. نے سکھاخ دبران دی آیت نے اشارہ دتا ہے رمازا بھی انہوں دیا قبول گا سبحان اللہ میں ربی کا ارادہ ہے ہوں اس آئے موٹا جہاں میں تفسیل کرا وقت گزرے گا جا نچوڑ ہے وہ پیش کرنا تبجو نجھنا دے ویکھو رب العالمین نے جڑا پاکی حکم بیان ہے پاکی حکم بیان کیتا ہے اے شرط ਨਾਲ مشروط ہے نبی دی شریعت دی داری کرنی ہے اے نبی دی اہل بیت اے نبی دے گھر والو اے 사ادات کرام تسا نبی دی شریعت دی تابعداری کرنی ہے انہاں نبی علیہ الصلوۃ دی شرا پاک دی پابندی کرنی ہے رب العالمین فرماندا ہے اے نبی دی اہل بیت دوسرا بندہ اگر نبی دی شرا دے تے پابندی کرے نماز پڑھے روزے رکھے اور اطاعت خدا رسول کرے پاک کرا یا نہ کرا کرا میرے بول دیکھو پاک کرا نہ کری پاک کرا میرے پاپ کرا نہ کری مرضی ویخنا اگر تم ملاد ہے اللہ کا ترف پاکی تم مراد ہے اللہ کی مارفت ادھر ویخنا پلال امید جلام گریب نے اس آیت کے اندر بعد اشارہ فرمایا بلکہ راہت پوری وضاحت کے لیے فرمایا ادھر ویخنا تمہیں عام بندہ اگر دماغا پڑے دل پاک کرے رب نہ کرے رب دی مرضی کا کرے کرے کرے کرے در در درجہ ملے نہ مل وعدہ ہے وہ آلے رسول یاد رکھ لو کجیا ناپ کرا نہ نا کرا وہ رب رسول دی سادی گل منہ کے دل پاک کرایت کا درجہ دیوان بھوے نا دیوان، او میری مرضی دی گل پر نبی والی ایام اے, اے آلے رسول کرام پاک کرنا تو کم ہوئے گا تو اندر پاک کر کے میرے علیسل و راہ بنا دینا میرا بڑا کام ہوئے گا نارے تکبیر تصویر نارائسان نارائ او اولیاء فضا اولیاء ہاں توجہ ہے تو کر کے سڈا بابا چشتی فرما ہے اگر عام بندہ شراب کا عمل کرے وہ پاک بنتا ہے جب سید عمل کرے دا پاک پاک بنتا ہے اس <سؤال> سامنے کرنا بخشو چاہے جنابے والا پرائی کرو چاہے گناہ کرو چاہے گناہ کبیرہ کرو چاہے نبی شریعت مخالفت کرو کچھ نہیں ہوئے گی اس طرح سے سادات نکار دے والی گل ہے قسم خدا کر کے آنا وہ جا سمجھدار پاپ ہوگے سامنے اگر بگاریا جائے اگر آلے رسول کے سامنے یہ گل رکھی جائے وہ سادہ کلام وہ آلے رسول تاریخ کی مت ہے پر ہے نبی دے دین نال، اگر اصل نبی کے تین چلیے ودایت ملے نہ ملے رب کی مرضی ہے میں تحج پڑھا رب ونائک دے نہ دے رب سونا میرے اندر روپا کرے نہ کرے رب دی مرضی ہے پر سادہ کرام آلے رسول واسطے نبی گھر والوں واسطے رب دا وعدہ ہے اے آلے رسول میں وعدہ کرنا وا ردا پڑھنا تو آڈا کام ہوئے گا اللہ رسول دی تاج کرنا تو آڈا کم ہوئے گزاریاں کرنا تا کم ہوئے گا حیا اور پردہ پڑھانا تو آڈا کم ہوئے گا پھر دنیا گی اسا جو شان سا دے نبی دے خون نو دے ان مثال دنیا اور میں رواج اتنا پڑھن لگیا توجہ روا سماؤ رضو خن بولو سبحان اللہ اللہ ربلالی رب الالمل کریم نے خورانے مجید آئے کا مطلب کیا بنے گا مالک ٹالا کے پرانے مجی آئے کا مطلب کیا بنے گا فرمایا نبی اہل وہ نبی گھر وال نبی گھر والے یاد رکھو شرح کے اتنے عمل کرنا تم ہوئے گا شرح عمل کرنا کم ہوئے گا, گا ملا رتبے دے دینا میں رب کا کم ہوئے گا تمہیں پافیا دے دینا میں رب کا کم ہوئے گا تانا دے دینا میں رب کا کم ہوئے گا ہوں ایک روایت میں سنانا نہ وا جن اہل بہت ایک گرام نبی نبی نبی دی آل، نبی دی اولاد دی شان سمجھ آ جائے گی نبی دی شریعت کیتا ہے او او مقام اندر کتاب امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی حضرت امام محمد بن تو رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو رضی, رضی اللہ خطالو دو بڑے وڈے امام گئے دندر حضرت امام علی رضا رضی اللہ خطالو امام علی رضا کون ہے تعہیں پتہ لگ جائے گا حضرت امام علی رضا امام علی رضا شہزاد حسین حضرت امام علی رضا دے بول گئے نرد لالا علاقہ بڑی محبت ہے ذرا مہربانی چاہتے ہیں وقت طے ہو گیا تاریخ طے ہو گئی حضرت امام علی رضی اللہ خدا لا آپ نے فرمایا جی فلانی تاریخ آئے گی فلان دن فلانے وقت میں آ جا گا وہ ادھر ویخنا واپس فلانی تاریخا حسین حضرت خدا خدا کر کے اس دن کا انتظار ہو رہا ہے وہ دن کدو آئے گا وہ جدو حسین شہزادہ سڈے علاقے تشریف لے کے آئے گا خیر خدا خدا کر دیا وہ دن پدار بند ہو گئے مڈیاں بند ہو گئی کاروبار معطل ہو گئے بوڑے بچے جوان تیار ہو گئے ایک بار چٹریل میدان جتھے آ کے حضرت امام علی رضادی سواری رکنی تھی اوتھے پہنچے نے ادھر دیکھ مخلوق خدا دا ہجوم لگیا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد حضرت امام علی رضادی سواری نظر آئی ہے آپ دی سواری نظر آئی ہے او جنو آپ دی سواری ویکھے ہے آپ سرکار سواری تے سوار نے آپ انہیں سائے پان جنواز نے چھتری چھتری اٹھائی ہوئی ہے سجے کھبے جھال رہا لٹکیا ہوئی ہیں جھال رہا لٹکیا ہوئی ہیں جھال رہا نیویاں نے حضرت امام علی رضادہ چیرہ چھٹیا ہوئے ہیں آپ نے حضرت محمد اسلم تو محمد بن اسلم توسی اور حضرت ابو ذرعا رادی جیڑے دعوت لے کے آئے سل یہ دو میں محدث کول گئے ہیں ارج کرنے لجبالہ مخلوق خدا تو لکھا میں اپنے حسن گلام نیا فرمایا ذرا فرمایا میرے چہرے تا یہ سائبان پرا کر دے وہ جنو کپڑا ہٹا ہے ادھر ویخنا حضر حدمی نے لکھے آئے اور شریف حضرت دکھا ہے کپڑا ہٹیاقاب خدا کے نوا لوگا دیا چیخا نکل گئی نا آلہ حضرت نے پورا نقشہ بیان فرمایا ہے آپ نے فرمایا آپ زلفا شریف آپ کے شانے شریف کے اتنے لٹک دیا پ آپ چہرے شریف پسینا گلاب کے فلاں نے مٹی کے لوٹ بوٹ ہوں ادھر ویکنا مینو گل یاد آ گئی سنا کے اگے چلنا وا حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی امام آدم ابو ہنیفا شگر دے آپ سرکار ایک علاقے, علاقے وال سرکار منتقل ہوئے اپنی کتابہ کے جا رہے سن, بڑے سونے سن بڑے حسن والے سن سرکار کتابہ کے جا رہے نے کتابہ والے اگے اگے نے پیچھے, پیچھے جا رہے ہیں اگو ایک بندہ ٹکرا ہے کافر ٹکرا عیسائی ٹکرا ہے عیسائی آپ نہ جانو یہ کنا کافلا ہے دسیا گیا ہے حضرت محمد کا کافلا ہے امام آپ بھول گئے سوچیا ہے محمد دیا گلا چلو تیار بھی کر لینا وا اج میں کر لینا وا یہ سجنا حضرت محمد محمد آپ گئے یہ لگی آئے آپ نے فرمایا میں وہ محمد نہیں ہاں میں اس محمد کے درد گلا گلام آپ کے پیر پیا لالا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے لوگاں نے پوچھا ہے سارے امام نے تین قرآن بھی نہیں سنایا اور فرمان بھی نہیں سنایا پھر کہ رو کی آخنا ہے رو کیا آخر ہے میں یہ کیا ہے کہ جدو چھوٹا محمد ایلا سونا ہے وا محمد کیدا سونا رسالت سجنا ادھر سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا گل کر رہا حضرت امام علی ردار آپ سرکار دا فسن جب بے نقاب ہوا کل پچایا نہیں گیا تر بے ہوش ہو کے میری گنا ہے چیخا پکارا ماری جا رہا ہے دو میں محدس پیشایا نے میرے بل یہ دو میں محدث محدس پچھایا نے آ کے مجمے کا مجمے کا حضرت امام علی رضا چاہیے وہ ساری زندگی گزر گئی حدیثاں پڑھدا پڑا دیا اصا ہزار محت اس تیار کر چھوڑے نے پر کول تج ایک حدیث سننی ہے جن کی سنت دے۔ چلے گی جن کی جی سنعت خاندان کے اندر چلتی ہوئے گی اور جن جی سند کے اندر بارو بندہ ہوئی سنت کنو آختے نے ہوں تو سمجھ آ جانی ہے اور عظمت اہل رسمت سمجھ آئے گی اور سجنا حدیث پڑھنی شروع کی مجمہ کنا ہوئے گا حدیث لکھن والے پتہ نہیں عام عوام دا مجمع کنا ہوئے گا ادھر ویخنا توجہ بٹا دے بچے علی جبن تعالی بن اللہ قال حدا حبیبی محمد اللہ ممن تاخلہ بنا سمجھانا مجھے روک نہیں بولو نا ادھر ادھر امام جافر اس کا اپنے باپ حضرت امام محمد القرونی اپنے باپ حضرت امام بیمار کرب کونیے اپنے باپ کاری کربلا حسین اپنے باپ آلی کے مرتدہ حدیب اور اپنی اکا کی ٹھنڈک مدینے کے تاجدار کو مدینے کے تاجدار نے فرمایا حدیث میں چبریل کو سنیے چبریل آخر ہے حدیث میں خود رب کو سنیے یہ سند آخیا جا رہا ہے حا میں اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے سنع فرمایا اگر کوئی پاگل ہوے وہ کے پھوک دب پاک ناما شفا دے دیا تو توجہ ہے نا سجنا دراز بولو نا اللہ اے میں جری سنت پڑھیے سنتر امام رپلا زمین پاکا نہ کرام پڑھ کے اگر اگر, اگر دا نام پڑھ کے پھوک دے اگر, اگر نام پڑھ کے پاگل پھونک دے شفا حاگل بھر دے پاگل العالمین شفا دے دے, دے, دے گا وہ سونے اگلی گل جہی مایا سن لگا میں حسن ہسن حسین نالے مولا حسین اس گل سے راضی نہیں ہوا گل کر اے میرے ہاتھ کتاب تاریخ امام رحمت اللہ دی کتاب واقع لکھا ہو جس وقت امام ہری مقابرت یا ہوتا لا لو آپ میں کربلا کرم <سؤال> فوجیا آمنے سامنے ہوئے نے نے آخری خطبہ دیتا ہے، آخری تقریر شباب احل الجنہ وقرت <سؤال> فرمایا جھلے جانتے نہیں جے کہ سنیا نہیں میرے بارے دے میرے ویر کے بارے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سی یہ دنتی مرنا دے سردار نے اور آ لو سنت دیا نے نائدری طریقے صاحبزادہ سی صاحب رسا صاحب تو جو ہے بولو نا اللہ علی بےمان آپ اپنی شان بیان اپنے بیری امام حسن کی شان بھی بیان کی ہوں میں جڑی روایت پڑھنی ہے اس روایت کے امام حسن کی شان بھی سمجھ آئے گی امام حسین آئے گی اصا علی ہر پتر کو منع والے ہا, علی ہر پتر کو منع والے ہا. چاہے ہسن ہو بے, تا چاہے حسین ہوئے تا مننے ہاں چاہے محمد ہو تا حضرت امام محمد ہلفیا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے گل سنیا جائے بڑے پیار والی گل ہے بڑے پیار والی گل ہے علی دے لاڈ لگا ذنا اچا ہے حضرتی ماں محمد برفیا ردی اللہ تعالیٰ جدو جی بھی جنگ مولا علی اے رکھتے سنگ رکھتے سن, اگی اگی دے سن, اگی اگی دے سن مولا علی کاسین پیار کرتا ہے تینو اگے اگے رکھتا ہے تینو اگے اگے رکھتا ہے انہوں پیچھے پیچھے رکھتا ہے آپ نے فرمایا چلیا تیرے اندر کوڑ ہے تیرے اندر ساڑ ہے جواب دیتا ایمان ہو جائے گا. نے نا, میں اپنے حسنو حسین گلان مانگو نے میں ہاتھ مانگو ہاں وہ گلان نے اگر میرا باپ اپنے ہاتھوں اپنیا گلوں کی حفاظت کرتا ہے تینوں کہ سارے حضرام مقامی مامے حسین شان ہونے پرنا پر حضرت مامے حسن کی گل کر لوا بخاری شریف کی روایت میرا متینے داجدار سہابا کرام کا مجمع لگا ہوا ہے حضرتی بیٹھے ہوئے حضرتی میرا نبی ادھر ادھر کدی ادھر ساب حران نے کیچی شانا ہے ہزور کدی ادھر ویخ سانڈے والے کی نجالا ہے بچہ ایسا پیار کیوں ہے آپ نے فرمایا تو ویکھنوں بچہ لگدا ہے پر اندر دا بڑا وڈا ہے اندر دا بڑا وڈا ہے ان ابن ہالا سیدو میرا بیٹا راٹھ ہے میرا بیٹا سردار ہے میرا بیٹا بڑے ظرف والا ہے میرا مطلب ہے بیٹا بڑے اونچے ظرف والا ہے اونچے دین والا ہے حضور کیا فرمایا اللہ ایوسلہ علیہ بینفیت الیادیمتین من المسلمین فرمایا جے مسلمانہ مسلمان دے ایک مولا علی دا ایک امیر تو بچا لے گا کر کے جدو امیر بواویا کے نا آبد نہ سامنا ہوا ادھر بھی ادھر فوجا نے ایج لگتا ہے جی پہاڑ نے ادھر بھی اردو فوجا نے ایج لگتا ہے جی پہاڑ ہوں نے حملہ ہونا ہے تو وہاں پاسے لکھا حساب قتل ہو جانے س خون دیا ندیاں لگ جانے س میرے مولا حسن نے امیر کو رضی اللہ بتا لا لو آپ کیا امیر تیرے کرنا نے دیتا ہے پتر پتر ہو اے نہیں ہو سکتا، میں دریا نہیں میں تے اپنے نبی فرمانو پورا کر رہا اگر کوئی کو کر کر جا جا بولو نا اللہ ادھر ویخنا گلط فامی, فامی دی اے امیر مدی اللہ دربار آپ کا لگا ہے اس روایت سننے بڑے شکوک شک ختم ہو جان گے ذہن صاف ہو جان گے سنا وا ذرا پیار نہ بولو نا سبان میں جلدی جلدی پڑھنا ہے لے لوگ گلط گلا نے میں ایک روایت اور کسی گھوڑے کی پوچھلیا تھی صاف آ خود ادوں کتابا موٹے موٹے حوالے ہو رہا کتابا دے اندر بھی ہون گیا ازالت الخفاد اندر شاہ ولی اللہ دیر بھی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ لکھیا ہے ادھر دیکھنا اللہ تعالی عنہ دربار لگیا ہے حضرت مولا علی دا مثال ہو گیا سی اپ اپنی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت درار ابن دمرہ حضرت مولا علی دا پیلی ہے نے فرمایا یارا صفلی علی اج ساڈا جی کردا ہے علی دی شان سنائی جاوے علی دی شان بیانتی جائے پتہ لگیا علی دی شان بیاننا ن سنت لا کے لا کے علی دی شان سننا یہ امیر نعرہ سنگن لفظ امیر رضی اللہ حرارے تام نے بولے نے پڑھ چڑنا چیخا نہ دراری پر میرے لفظ بولے نے وہ لفظ پڑھنا غور گور سنیا جی حضرت ترار کی آنکھیں آئے علی دشان ما لفظ کی نا اشادی بادی باقی محرابی کا لارا جاتی لا فی کے سو کی کسی ویسو کی حکی کی کبیر شان بیانتی شان بیان کی امیر معاویہ کے دربار حضرت ترارے تامورا نے بیان کی اگو امیر معاویا نے جو جب دیں سناوا گا یہ درویخنا سجنا اس کردار سی اپ دا بیلی اخائے اللہ دی قسمیں علی بڑی لمبی سوچ والا سی علی بڑے مضبوط اعصاب والا سی اگر خیبر دے قلے نو hath باندھا سی تے اٹھا کے رکھ دیندا دی سی یقول فصلا و يحكم عدلا جڑی گل کردا سی حق تے باطل دے درمیان فیصلہ کر سی يحكم عدلا او جڑا فیصلہ کردا ہے عدل تے انصاف والا کردا ہے يتفجر العلم من جواربه وتنتق الحكمہ من <تصفح> علی جری ہے, ہے علی جی گل ہے فضول نہیں کرنا ہر کام میں حکمت والا ہے من الدنیا علی دنیا دنیا کی جیبو جینت پیار والا نہیں سی علی پہ دنیا تو باشد خان والا سی جستا رات کے نال بڑا پیار کرتا کے تنہائی ہوئے مولا دی آدھوے اللہ غزیر الدم علی بڑا رون والا جی اللہ دے خوف دے اندر بڑا رون والا جی یو قلب و قفا ہو با یو خاتب نفسہ ہو علی ہاتھ مار مار کے دنیا رو پر آ کر لازی اپنا محاسبہ کر دے سل علی توقی کر رہائیں علی توقی کر رہائیں بے خمٹیا دیا گلنا اور فلمہ دے کجرانی گلنا ساڑے سامنے لائے گئی ہاں اجنوں جوانوں فلمہ دے کردار یاد رہ کردار گیا گیا گیا ہے ہے بول <سؤال> بول نو یاد رہے اپنے خالی ملی من ادھر توجہ ادھر برا بیان کر دینا سونا الی جی بانس پانا ہے تو بڑا ما جا پانچ علی جن والا ہو دے جنابے والا من پونی کریم دنال اپنا جنابے والا میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے تا پی گئے میں اپنے چہرے کو صاف کرنا تاکہ لشکا پشکا مارے تاکہ کڑیاں میرے والے چہرے صاف نہ پہلے دل نو کر جے دل یاد رکھ لو وہ کریبا نال ساف نہیں ہوتے مولا دے قرآن کریب نال ہو جو ہے نا سجنا اللہ میں عبارت کا ترجمہ پہلے پورا کر لو حدرت حدرتیں درار بر مرا فرما نے سچے علی, علی ورگا ہو کے روایے ماڑا آئے وہ سلام لانا بھی گوارا نہ آئے تگڑا آوے تو پوتلا آ جنابے والا بٹھا واسطے تھان لبھی ہو فرمایا علی بڑی عزت عزت والا زی وہ سال ساڈے وہ بن کے راجتا جی اللہ میں اقبالی تا فرما ہے اگر شرل تو خیال فکرو گن کرو تیری خاص اگر شرر تو خیال فکرو بنا کہ جہاں میں اے نان شری پر متا روت ہے کری آیا ہے سجنا یہ در وے علاوہ ایک بار رو پہ آخلا ہے وہ نوجوان اج اندر زور پیدا کرنے خاطر تو بڑے ویٹ چکنا ہے بڑے ڈولے بنا ہے پر یاد رکھ لگتی ہوے وہ ڈولیا زور پیا سکتا ہے پر سینے اندر جرت نہیں آ سکتی جی علی والا زور چڑنا ہے اپنے پیدا کر لے و جری علی نے سینے دی اندر سی فرمایا برے خان کی لوڑ نہیں پہنی وہ سکی روٹی کھاوے گا ہاتھ پا کے خیبر کا کلو کھیل کے رکھ دے گا توجہ سجنا ذرا کو سبحان اللہ سونیا ادھر ویخ میں جلدی ترجمہ کر لوا امیر معاویہ کی گل پیش کرا گا کہ جدو آپ دے سامنے علی دی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ نے آگو کیا بیان سجنہ حضرت کئی رات بھی آئی نے میں الی نیا جتنا دنیا سو جانی ہے علی محراب والا جانا ہے اپنی تاری پکڑ لینا ہے یا تمل ملو تمال سلیمے و جب کی ج تڑپا ہے, ہے اور پچھو دا ڈگیا تڑپنا ہے اور کچھ ہے جی بڑا غم خین بندہ رو رہا ہوتا ہے رو رو کے کیا فرماتا ہے یا دنیا یا دنیا وہ دنیا بے سج تھج گیا موہ موڑ لے تیرے نال پیار نہیں کرنا ہائے ہاتھا ہائے ہا تھا پرے دفیو جا پرے دفیو جا گر گئی مینو دکھ نہ دے ہائے ہے مینو دکھ نہ دے علی دیا وہ علی دے لالا وہ علی دیا پترا سنتے سی مولالی سبق آپ نے فرمایا قد بتت کسی اے دنیا میں تیرو ترائے تلاک <سلام> ٹاکرا نہیں ہوتا آپ بڑی تھوڑی چار دن واسطے ہے ہمیشہ پریشان کر کے چلی جانی حکیر تیری لذت ہے پر بڑی تھوڑی ہے وہ خطرو کے پر تیرا خطرہ بہت زیادہ ہے اگلا اگلے بھار بڑے بھاری نے سمان بڑا تھوڑا ہے دنیا کا سامان نہیں علی دیکھو آخر کا سمان بڑا ہے پر پھر بھی فرمے نے اگلا سمان بڑا تھوڑا ہے گل جدو امیر معاویہ نے سامنے ہوئی بس مبارک جواب دے پرایا راہ محلہ وہ ابل ہسن کا نکال فرمایا درارے کمرا وہ سچ آ کے سی جی تیار جو ہے اور میں جڑی حضرت امام مقام امام حوالی نال سنانی سے اس او سبحان اللہ سن لگو جو ایک کتاب دنا حدیث دی کتاب ہے حضرت امام اسماعیل اللہ بیان متا ہےتح ایران علاقہ مدائن فتح ہوا ہے مالے کتے دیر لگے ہوئے مالے کدی مت دیر مسجد اندر لگے ہوئے ہیں اور جدو بنڈن کی گل آئیے پرو اعظم رضی اللہ ہوتا اللہ اتنے گھر کر جاوا قبلہ جی یاد رکھ لو ہو سید امردہ گستاخ ہوے ہو سید ابو بکر گستاخ ہوئے سید ہی نہیں کیوں میں جناب والا البی بھی ہو سکتا ہے پر سد اہی ہوئے گا جلک سا زہرا پاک کے پیٹ نہ ہوئے گا وہ تینو پتا ہے نکاح واستے گواہ بڑے ضروری ہوں اگر گواہ سہی نہیں صحیح نہیں ہوئے گا سجنا حضرت ابو بکر سے حضرت حضرت مولا علی کا نکاح سہرا پاپ لا لو یا گواہ دی ہے کالے علامہ اربلی جلد نمبر دوان کرتا ہے وہ جد سہرا پاپ کا نکاح ہوا ہے وہ گواہ بن والا ابو بکر ہے اگر گواہ ٹھیک نہیں نکاح ٹھیک نہیں پھر اگر سا کا سلسلہ چلے گا اگر جی تین یقین نہ اندر حضرت ماں حسین کافلا شہید ہو گیا حضرت امام زین العابدین بچے نے آپ اگے سدات کا سلسلہ چلے آپ سات کا سلسلہ چلے جین کون جناب شہر بیٹا نہ جناب اے اے اے حملہ ہوا کا پتا ہو جائے یہ لوڈی بن کے آئی ہے آپ نے فرمایا شاہزادی پر میرا بیٹا نہیں علی نا شاہجادہ ہی چاہیے نی رسالت نئے خیدری دری خیدری خی دری توجہ ہے نظر زو سبحان اللہ میرے بل دیکھو میرے بل اللہ درخر سجنا اگر جی تا آخو عمر ایمان والا نہیں سی پھر عمر نے فتح کیتا کرتا کیا جہاد جہاد نہیں خریمت نہیں وہ خیا ہوا مال کھویا ہوا مال بن جائے گا نکاح ٹھیک نہیں رہنا وہ سجنا جی اگر سیدان ہے وہ جا سد ہوئے گا اونے سلام کرنا لو لو پہلے بولو نا سب اور میری روایت پوری کرنا وا توجہ ہے ذرا زوکھ بولو نو سبحان اللہ ماں دے دے قریمت ڈھیر لگیا ہوئے ہے ماں دمت ڈھیر لگیا ہوئے برو کے آدم نے تقسیم کرنا ہے آپ نے فرمایا گاہ ماری خبر نگاہ ماری منہ چڑھا جملہ بولیا ہے آپ نے فرمایا علی کا بیٹا ہسن کتنے علی بیٹا حسن ہسن کتنے اٹھ کے آئے بڑے ذوق والی گل ہے درم پیش نگاہ ماری ماری کی آپ نے فرمایا علی کا چھوٹا لال حسین کتنے حسین آئے نے آپ نے ایک ہزار درم دیا